هذا القرآن يوهدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا الحمد لله وكفاه وسلامنا على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربشراہلی صدری السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ شاء پارے کا مطالعہ کریں گے سورت المؤمنون سے آغاز ہوگا قرآن مجید ہم سب کے لیے سعادت کا باعث ہے اس کو پڑھنا اور اس کے پڑھنے کے لیے کوشش کرنا اور اس میں مسلسل ترقی کرنا انسان کے لیے عزت و رفت کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا ہر ایک کی کوشش اور چاہت کے مطابق اس کو درجات عطا کیے ہیں اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس درجے تک پہنچنا چاہتے ہیں سورت المؤمنون مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے قد افلح المؤمنون یقینا فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے مؤمنوں نے مؤمن کون ہوتا ہے وہ جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں محفوظ ہوں جس سے دوسرے سہولت میں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آسان اور نرم ہوتا ہے جیسے مانوس اونٹ ہوتا ہے اگر اس کی لگام پکڑ کر اس کے آگے آگے چلا جائے تو وہ پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے اور اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی وہ چلتا ہے اگر تم اس کو کسی چٹان پر بٹھا دو تو وہ وہاں بھی بیٹھ جاتا ہے تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ایمان جب کسی انسان کے اندر آتا ہے تو صرف اس کے ظاہر نہیں اس کے اندر کی اس کے مزاج کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور خاص طور پر اس انسان کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی کیوں کہ وہ اللہ سبحانہ و کے مقابلے میں آجز ہوتا ہے اور بندوں کے ساتھ بھی انکساری کا معاملہ کرتا ہے فرمایا قد افلاح یقیناً فلاح پا گئے مومن کون مومن اللہ دین فیصلہ خاشعون وہ جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں عام طور پر ہم کس کو کامیاب سمجھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کامیاب وہ شخص سمجھا جاتا ہے جس کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہو اس کے پاس دنیاوی ترقی کے سامان ہوں اس کی پسند کی وہ تمام چیزیں اس کے پاس جمع ہو گئی ہوں جن کو وہ اپنی زندگی میں جمع کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ سبحان و کے نزدیک کامیاب وہ شخص ہے جو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے ان کی صفات کیا ہے ان کے پاس خواہ بہت زیادہ دنیاوی رونق نہ بھی ہو لیکن اگر ان کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں تو وہ یقیناً کامیاب ہیں ان میں سے نمبر ون کوالٹی اللہ دین فی صلام خوش اون وہ جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں عام روزمرہ زندگی میں انسان اگر آجزی کا اظہار کرتا بھی ہے خواہ اللہ سبحانہ و کے آگے یا بندوں کے سامنے لیکن وہ آجزی اس وقت تک قبول نہیں جب تک وہ نماز کے اندر نہیں جھکتا خوشبو کہتے ہیں جھک جانے کو دب جانے کو ساری کرنے کو اس کا تعلق انسان کے دل سے بھی ہے اور ظاہری حالت سے بھی ہے تو جب انسان اللہ سبحانہ و کی حضور کھڑا ہو تو اس وقت اس کا دل جھکا ہوا ہو اللہ سبحانہ و کی طرف مائل ہو اور اس جھکاؤ کے آثار اس کے ظاہر پر بھی نظر آئے لہذا اس کی نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہو اس کا پورا پوسٹر ایک جھکاؤ کی طرف ہو نہ کہ انسان گردن ادھر ادھر گھمائے یا کہ آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھے یا اس کی توجہ نہ ہو یہ تمام چیزیں خوشیوں کے خلاف ہیں اسی طرح نماز میں زیادہ ہلنا نہیں چاہیے بار بار کپڑوں کو ٹھیک نہیں کرنا چاہیے یہ کوئی بھی ایسی حرکت جس سے یہ پتہ چلے کہ انسان اللہ سبحانہ و کی طرح متوجہ نہیں درست نہیں اسی طرح اگر نماز میں کرات کرتا ہے تو کرات کو گانے کے انداز میں نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح تیزی سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے نماز میں جمایاں نہیں لینی چاہیے جسم کو بہت کھجانا نہیں چاہیے اور اس قسم کی کوئی بھی حرکت جو خشو کے خلاف ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے تو کامیابی کے لیے پہلی علامت نماز کا درست ہونا کیونکہ سب سے پہلا سوال بھی نمازی کے بارے میں کیا جائے گا لیکن یہ خوشبو کب آتا ہے وہ لوین اور وہ لوگ جو اللہ سے پرہیز کرتے ہیں لح ہر اس کام یہ بات کو کہتے ہیں جو فضول ہو لا یعنی لا حاصل جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ یعنی بے مقصد چیزیں جو محض ویسٹ اف ٹائم ہو تو ان چیزوں سے یہ بچتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ نماز میں بھی خوشی اس حد تک نہیں آ سکتا جب انسان کی زندگی دو نمازوں کے بیچ میں لح سے پاک نہ ہو اگر ایک انسان ادھر ادھر کی فالتو باتیں کرتا چلا جا رہا ہے یہ بیکار قسم کے کاموں میں مشغول ہے پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حضور وہ کھڑا ہوگا تو اس کے دماغ میں وہی خیالات ہوں گے وہی باتیں ہوں گی اس لیے انسان کو نماز جو ہے وہ انسان کی پوری زندگی کی اصلاح کرتی ہے اگر نماز درست ہو جائے تو باقی زندگی بھی درست ہو جائے گی پھر فرمایا زکات وہ لوگ جو زکوات کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں یا یہ نہیں کہا کہ جو زکوات دینے والے ہوتے ہیں یعنی مراد اس سے یہ کہ تزکیاں کرنے والے ہوتے ہیں زکوات کا لفظ عربی زبان میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک ہے پاک کرنا اور دوسرا ہے نشہ نما دینا یعنی وہ اپنے خیالات کو اپنی باتوں کو گفتگو کو اپنے مال کو اپنے رویوں اور طریقوں کو ہر چیز کے اندر وہ پاکیزگی کے متلاشی ہوتے ہیں غلط چیزوں اور غلط کاموں سے پرہیز کرتے ہیں پھر اسی طرح صرف وہ پاک ہی نہیں کرتے صاف ہی نہیں کرتے بلکہ نشہ نما دیتے ہیں یعنی مومن ایوری ڈے گرو کرتا ہے اور وہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ بہتر ہوتا ہے یعنی مومن کی پوری زندگی ایک جدوجہد پر مشتمل ہوتی ہے وہ سخت محنت کا عادی ہوتا ہے اور اپنے آپ کو امپروو کرتا چلا جاتا ہے حافظون وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی اپنے جسم کے چھپانے والے حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں یعنی ارانی سے پرہیز کرتے ہیں بے حیائی سے پرہیز کرتے ہیں اسی طرح وہ زنا کا طریقے پر عمل نہیں کرتے اللہ اللہ او مامکت سوائے نے بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے مل کے یمین میں ہو کہ اس معاملے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے فور ابتغور البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں یعنی غلط طریقوں سے اپنی خواہشات پوری کرنا چاہیں وہی دراصل زیادتی کرنے والے ہیں یعنی انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی عبادات عبادات کے علاوہ اس کے روز مرہ کے مشاغل اور پھر خصوصا اس کے زواجی تعلقات پراپر طریقے سے یا صحیح طریقے پر نہ ہوں اگر انسان ان میں سے کسی بھی چیز میں لائک کرتا ہے تو وہ اس کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے وہ لوین وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس یعنی مومن وہ ہے جس کے اندر امانت داری ہے اور امانت خیانت کی ضد ہے خواہ وہ راز کے معاملے میں ہو خواہ وہ کسی ذمہ داری کے معاملے میں ہو امانت کا لفظ یہ ایمان کا یہ دونوں امن سے ہیں یعنی مومن ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس اگر آپ اپنا کوئی مال کوئی چیز رکھوا دیں تو آپ بے فکر ہو جائیں امن میں آ جائیں کہ وہ اس میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا آپ اس کو کوئی ریسپانسبلٹی دیں بے فکر ہو جائیں کہ وہ اپنا کام پورا پورا ٹھیک ٹھیک کرے گا اسی طرح اپنے عہد اپنے کمیٹمنٹ ان چیزوں کا بھی نبھانے والا ہوتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطوں میں یہ بات دہرایا کرتے تھے لا ایمان علی ملا امانت لہو ولا دین لہو اس شخص کا ایمان ہی کوئی نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں اور اس کا دین ہی نہیں جس کے اندر عہد پاس پاسداری نہیں اور ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں پچھلے سترہ پاروں سے کہ ہر پارے کے اندر عہد کی بات بار بار دہرائی گئی ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پورا دین عہد یا کمٹمنٹ یا وعدے کے کی پابندی اور افائے عہد اور معاہدوں کی پابندی کے ارد گرد گھومتا ہے کیونکہ انسان کا دو طرفہ تعلق ہوتا ہے یا اس کے رب کے ساتھ یا بندوں کے ساتھ اگر کسی تعلق میں بھی وہ خلل ڈالتا ہے یا اللہ سے وعدہ کر کے اس کو پورا نہیں کرتا یہ بندوں سے وعدہ کر کے نبھاتا نہیں ہے تو یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہے اور پھر ایسے لوگ کسی کو تو تکلیف دیتے ہی ہیں لیکن سب سے بڑھ کر وہ خود کو نقصان دیتے ہیں کیونکہ وہ کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ڈال لیتے ہیں <يُحافظون> وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی ان کے اوقات کی حفاظت وضو کی حفاظت اور اس میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ بھی پورا پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری نماز کی چوری اور نماز کی چوری کیا ہے کہ انسان رکو اور سجدے پورے نہ کرے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکوع کا اور سجود کا طریقہ بتایا وہ یہ کہ اس وقت تک انسان اس ایکشن سے اٹھے نہیں جب تک وہ پوری طرح ٹک نہ جائے یعنی اگر رکوع کر رہا ہے تو پوری طرح ٹھہر جائے پھر کھڑا ہو جب کھڑا ہو تو پوری طرح جسم ساکت ہو جائے پھر سجدے میں جائے سجدے میں جا کر پوری طرح ٹک جائے پھر اٹھے یعنی ہر رکن اس طرح ادا کرے کہ جس میں ٹھہراؤ ہو اور واقعی واللہ رب العزت کے حضور صحیح طور پر کھڑا ہو اور یہ جو حفاظت ہے خاں نوازوں کی ہو چاہے تہارت کی ہو یا پھر قسموں کی ہو یا کسی وادے کی ہو یہ انسان کے لیے بے حد فائدہ مند ہے صرف آخرت کی نہیں دنیا کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے قرآن مجید کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا احفظ اللہ یا کا تم اللہ سے کیے ہوئے وعدوں اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو ان حدوں کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا یعنی اگر انسان پروٹیکشن چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی کمیٹمنٹس کو پروٹیکٹ کرے اپنی باتوں کی حفاظت کرے ایسے لوگ کون ہیں جن کے اندر یہ خصوصیات ہیں اللہ اکم الوارفون یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں اللہ وین الفردوس وہ جو میراث میں فردوس پائیں گے فردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت کی دعا کرو تو فردوس مانگو کیونکہ اس کی چھت رحمان کا عرش ہے یعنی وہ قریب ترین جگہ ہے اللہ سبحانہ و کے جس بندے کو اللہ تعالی سے محبت ہوگی وہ یقیناً اللہ سبحانہ و کے قریب ترین ہمیشہ کے لیے رہنا چاہے گا اور یہ اسی کو نصیب ہوگا جن کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی سوچنے کی بات ہے کہ یہ تو چند دن کی بات ہے تھوڑی سی دیر کی مشکل ہے کہ ہمیشہ کی راحت ہے کیا انسان یہ سودا نہیں کرے گا اپنی چند چیزوں کی انسان اصلاح کر لے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا قرب پائے پھر انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ مرحلے جو قرآن نے چودہ سو سال پہلے بتائے کہ کس طرح بتدریج تخلیق ہوتی ہے انسان کی سٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی یہ سارے سٹیپس اتنی ڈیٹیل کے ساتھ جو قرآن نے بتایا آج مشینی مشاہدے کے ذریعے انسان نے ان چیزوں کو ڈسکور کیا ہے اس سے قرآن پاک کے اللہ کا کلام ہونے کا ثبوت ملتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور ذریعے سے یہ معلومات حاصل نہیں کی تھی کیونکہ اس زمانے میں تو کسی بھی دوسرے شخص کو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں کس طرح تخلیق پاتا ہے فرمایا ہم <تُعِن> نے انسان کو مٹی کے ست سے بنایا پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا پھر اس بوند کو لوتھڑی کی شکل دیتڑے کو بوٹی بنایا پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا پتہ بہ رک اللہ احسن الخالقین بس بڑا ہی با ہے اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے سب کاریگروں سے بہترین کاریگر ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ برکت کی بات آئی برکت کہتے ہیں کسی چیز میں اضافے کو تبارک اللہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں یا اس سے انسان کی جو توقعات ہے ان کا سلسلہ کہیں ختم نہیں ہوتا یعنی اس کی کوئی حد نہیں اگر آج اللہ سبحانہ و نے پیدا کر لیا انسان کو تو یہ کوئی آخری بات نہیں ہے کہ بس ابھی پیدا کرے گا اور آئندہ پیدا نہیں کر سکتا یا اس سے بہتر حالت میں پیدا نہیں کر سکتا یہ جو بھی اس نے بنایا ہے جو کچھ بھی جو کچھ بھی اس نے تخلیق کیا ہے اس میں وہ مزید نشو نما نہیں دے سکتا وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس لیے انسان اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگے جب اس سے کسی چیز کی توقع رکھے تو ہمیشہ خیر کی اور بہتری کی اور بھلائی کی کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے کلو منہ فی شان ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے اور ایک نئے طریقے سے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس لیے مومن کی زندگی میں کبھی مایوسی نام کی کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے پھر فرمایا فم پھر اس کے بعد تم سب کو ضرور مرنا ہے یعنی دنیا میں آنے کے بعد پھر واپس جانا ہے پھر قیامت کے دن یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے پھر تمہیں اللہ کی حضور حاضر ہونا ہے اس کے بعد انسان کی تخلیق کے بعد آسمانوں کی تخلیق پہ بات ہے اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اسے جس طرح چاہے غائب کر سکتے ہیں یعنی ہم اس کے مالک ہیں تم نہیں آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں پانی کی کمی کے بارے میں بہت سی قومیں اس طرح پریشان ہیں کہ یہ پرڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ اگر کوئی جنگ عظیم ہوگی تو شاید پانی پر ہوگی کیونکہ انسان نے زمین کے اندر سے اتنا پانی نکال لیا ہے کہ اس کو ریپلیس کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں اگر اللہ تعالیٰ بارش نہیں اتارتا تو انسان کے پاس کہیں سے کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ خود پانی پیدا کر سکے تو اللہ تعالیٰ ہے تم یہ مت سمجھو کہ یہ نعمت ہمیں تم نے دی ہے تو فار گرانٹیڈ مت لو وہ سب کو غائب کر سکتے ہیں صورت الملک کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا پانی میں زمین کے اندر اتار دوں تو کون ہے جو بہتے چشمے بہا کے لائے اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو یعنی تمہاری غذا کا سبب ہے اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو تور سینا سے نکلتا ہے زیتون مبارک درخت تیل بھی لیے ہوئے ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں یعنی دودھ اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں ان کو تم کھاتے ہو ان پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو اگر انسان غور کرے تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مویشیوں کے اندر یعنی گائے بھینس وغیرہ کے اندر دودھ کی ایک فیکٹری لگا دی گائے گھاس کھاتی اور پھر اس گھاس سے وہ اپنا پیٹ بھی بھرتی اس کا خون بھی بنتا ہے اس میں سے ویسٹ بھی نکلتا ہے اور پھر اسی میں سے ایک بہترین غذا جو کھانے کے کام بھی آتی اور پینے کے کام بھی آتی ہے انسان اگر کوشش بھی کرے تو گھاس سے دودھ نہیں نکال سکتا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے اور پھر یہ ہے کہ ایک جانور کے کتنے فائدے اس کی کھال بھی کام آ رہی ہے اس کی ہڈیاں بھی کام آ رہی ہیں اور اس کے اوپر سواری بھی کی جا رہی ہے اگر اللہ سبحان آ, ان کو ہمارے لیے مسخر نہ کرتا تو ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے اگر یہ جانور بھی شیر ریچھ بھیڑیے کی طرح ہوتے تو پھر ہم کیا کرتے چاہے وہ دودھ دینے والے ہوتے لیکن ہم ان سے فائدہ نہ اٹھاتے تو ان کا مسخر کرنا اور انسان کے فائدے میں لگانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے اور اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے وہ لقد ارسلنا نوہ علا ہی پھر کچھ قوموں کی مثالیں دے کر بات سمجھائی گئی کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو مانا نہیں نافرمانی پہ نافرمانی ہی کرتے رہے پچھلی قوموں کی مثالیں کیوں دی گئیں تاکہ انسان ان سے سبق لے اور جن اسباب کی بنا پر وہ تباہ ہوئی تھی ان چیزوں کو چھوڑ دے یا ان اسباب کو اختیار کرنے سے پرہیز کرے ہم نے نیو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس نے کہا امری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارے لیے اور کوئی معبود نہیں ہے کیا تم ڈرتے نہیں ہو تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ جس نے سب کچھ دیا چھوڑ کر تم اوروں کی طرح متوجہ سے انکار کیا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر انسان تم ہی جیسا گویا نور علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے اللہ کے امبیسڈر تھے ان کا درجہ یہ کہ کم کر دیا گیا کہ وہ بھی تو انسان ہے کیا فرق پڑتا ہے اگر تم ان کی بات نہ مانو حالانکہ وہ اس وقت وہ صرف ایک انسان کی حیثیت میں نہیں اللہ کے پیغامبر کی حیثیت میں بات کر رہے تھے لیکن انسان کا طریقہ یہی کہ جس چیز کو وہ نہ ماننا چاہے اس کے لیے کوئی ایسا عذر تلاش کر لیتا ہے کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتا ہے اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے الٹا الزام لگا دیا گیا حالانکہ اتنے سالوں پیغمبر کسی قوم کے اندر رہتے ہیں اور انہوں نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں کی کوئی کام نہیں کیا کہ جس سے اس الزام کو پروو کیا جا سکے کہ وہ پہلے بھی ان کی کوششیں یہی تھی کہ وہ دوسرے پر اپنی دھوس جمانا چاہتے تھے جب اور کوئی طریقہ نہیں ملا تو اب وہ ریلیجن کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا یعنی ان, ان کے پاس تھا یہ تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنا ہی نہیں کہ بشر بھی رسول بن کے آئے کچھ نہیں بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا گون کریزی کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے نو علیہ السلام ان لوگوں نے جو میری تقزیب کی ہے مجھے جھٹلایا ہے اس پر تو اب تو ہی میری مدد فرما ہم نے اس پر وہی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وہی کے مطابق کشتی تیار کر تو جب ہمارا حکم آئے اور تنظر ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا اور اپنے اہل عیال کو بھی ساتھ لے لو سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا یعنی ان کی بیوی اور بیٹا اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا یہ اب ہر والے پھر جب تم اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہنا الحمد للہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی اور کہنا کہ پروردگار دگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے اگرچہ یہ دعا کہ اللہ برکت والی جگہ پر اتار نو علیہ سلام کو سکھائی گئی لیکن کوئی بھی شخص اس کو کسی بھی نئی جگہ جاتے ہوئے کسی بھی نئے گھر جاتے ہوئے انسان اس کو پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے برکت مانگی گئی ہے اور خیریت اور آفیت مانگی گئی ہے ان کنالبین بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی پھر ان میں خود انہیں کے قوم کا رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی اللہ کی بندگی کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں ہو ابھی آپ دیکھیے ایک تیسری چیز کا ذکر آ رہا ہے جو پچھلے واقعات کا جہاں بیان ہوا وہاں نہیں آ رہا وہاں عبادت کی بات کی گئی اور اس کے ساتھ شرک کی نفی کی لیکن یہاں خاص طور پر تقوی کی بات ہے اللہ سے ڈرنے کی بات ہے کیونکہ جب تک انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا اس وقت تک عبادت ممکن نہیں در ایک ایسا فیکٹر ہے جو انسان سے وہ کچھ کروا لیتا ہے جو عام حالات میں انسان نہیں کرتا اس وقت انسان ساری اس کی سستی چلی جاتی ہے اس کے سارے بہانے چلے جاتے ہیں مثلا کوئی بھی چیز جس سے انسان خوف کھائے چاہے وہ چھوٹا سا کیڑا ہی کیوں نہ ہو تو خاص وقت اگر ویسے نماز کے لیے بلایا جائے تو قطر نہ اٹھے لیکن اس کو دیکھ کے ایک دم اٹھ جائے گا یہ خوف ہے نا جو اٹھاتا ہے انسان کو تو اسی طرح عبادت ہو یا لوگوں کے حقوق دینے کا معاملہ ہو وہ اسی وقت آسان ہوتا ہے جب دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور اس کے پاس مجھے جانا ہے حاضر ہونا ہے تو یہ چیز ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو سکھائی اس کے قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں خوشحالی دی تھی وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک انسان تم جیسا ہر قوم نے ایک ہی اعتراض کیا اور پیغمبر کو بلیٹل کیا اس کو چھوٹا بنایا یہ کہہ کے کہ انسانی تو ہے کیا اتنی بڑی بات ہے جو کچھ تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے جو تم پیتے ہو وہی پیتا ہے اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کو بھول کر لی تو تم گھاٹے میں رہے یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جاؤ گے اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے بید بالکل بید ہی ہاتہ ہئی ہاتھ لماتو ادون یہ بالکل امپاسبل ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے یہ ایسے ہی ہے زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں یہ بات آج لگتا ہے کہ بہت نئی بات ہے ماڈرنزم کا ایک فلسفہ ہے کہ زندگی بس یہی زندگی ہے اور دوسری زندگی نہیں لیکن ہم دیکھتے کہ ہزاروں سال پہلے بھی انسان کی نفسیات یہی تھی کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے آخرت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا ابھی آپ دیکھیے کہ جو لوگ ایون آخرت کو مانتے بھی ہیں ان کے سامنے بھی اگر کوئی موت کا تذکرہ کرے یا آخرت کی بات کرے یا قبر کے حساب امتحان کی تو لوگ کہتے ہیں بھی اس طرح کی ڈپریشن والی باتیں نہ کرو مرنے کی بات نہ کرو یہ ایک فیکٹ ہے کبھی تو یاد کرنا ہی چاہیے عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنائے گئے دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں میں ڈیر ہوئی اس وقت ہر روز رات کو علماء لما کے گروپ کے ساتھ بیٹھ کے آخرت کو یاد کرتے تھے موت کو یاد کیا کرتے تھے کیونکہ موت کی یاد ایسی چیز ہے جو انسان کی اس دنیا کی بھی اصلاح کرتی ہے اور کل کی تیاری بھی کرواتی انہوں اللہ رجولا اللہ یہ شخص اللہ کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے یعنی پیغمبر کو یہ الزام دیا کہ وہ اللہ کی طرف سے خود ساختہ باتیں کر رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آزادی دی ہے بات کرنے کی تو بعض بازوقت انسان اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور جو جی میں چاہے آتا ہے بول دیتا ہے چاہے اس کی کوئی بھی حقیقت نہ ہو صرف بات برائے بات اور سوچتا ہے کہ اس کا کیا بگڑے گا کیا فرق پڑتا ہے, کچھ بھی کہنا کہہ دو اور اس چیز کا بھی سدباب جب ہی ہو سکتا جب انسان اللہ سے ڈرتا ہو تو وہ لوگ تو آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے ان کے دل میں کس کا ڈر تو جب انسان کے اندر حیا نہیں رہتی ڈر نہیں رہتا پھر جو جی چاہے کہے اور جو جی چاہے بولے رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری کی ہے اس پر اب تو ہی میری مدد فرما جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پہ پشتائیں گے آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کے پھینک دیا دور ہو ظالم قوم پھر ہم نے اس کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی نہ اس کے بعد ٹھہر سکی یعنی جیسے انسانوں کی زندگی کا وقت ایسے قوموں کی زندگی کا بھی وقت اور جب تک اس کے پاس مہلت ہوتی ہے پھر وہ جو جی چاہے اس محلت میں کرے پھر ہم نے پیدر پر اپنے رسول بھیجے جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا یعنی ایسا ہوا ہی نہیں کہ کوئی پیغمبر آیا اور سب نے اس کو مان لیا ہو. ہمیشہ جھٹلائے گئے اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے نہ لوگوں نے اپنے طریقہ بدلا اور نہ اللہ سبحانو و تعالیٰ نے اپنی سنت بدلی حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا چھوڑا پرانی کہانیاں ہی رہ گئیں پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے پھر ہم نے موسا اور اس کے بھائی ہارون کو علیہ السلام اپنی نشانی اور کھلی صنعت کے ساتھ فرعان اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا تکبر کیا اور بہت بڑی بڑی باتیں کی کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائیں یعنی ہم کیسے مانے تم انسان ہو اب دیکھیں ہر ایک کے نہ ماننے کا ایک ہی بہانہ کہ یہ انسان کیوں ہے اگر وہ فرشتے ہوتے تو کہتے ان کے اوپر ہم کیسے ہی مان لیں یہ ہمارے جیسے ہی نہیں ہیں انہیں کیا پتہ ہماری کیا مشکلات ہیں ان کے انکار کا اور بہانہ ڈھونڈ لیتے کہنے لگے کہ ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کو مانے اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے یعنی یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں یہاں آپ دیکھیں کہ بائسس کہ یہ بھی انسان کی ایک بہت بڑی ویکنس ہے وہ کبھی بھی ان بایسڈ ہو کے یہ نہیں دیکھتا کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے اس میں اس کی توجہ نہیں ہوتی یہ دیکھتا وہ ہے کون کس نے کہا حالانکہ بازو ایک معمولی شخص بھی بڑی حکمت کی بات کہہ سکتا آپ نے دیکھو کئی لوگ بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن بڑی کام کی باتیں کر جاتے ہیں تو ہمیشہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کہا کیا جا رہا ہے کہنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے اور مس علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا یعنی اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھے بنی اسرائیل کی طرف اور ان کو ایک بلند جگہ پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے یعنی ان کو دنیا میں رہنے کے لیے امن کی جگہ دی بہترین جگہ عطا کی من اے پیغمبرو کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو سالے اچھے نیک تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں یعنی ان کا اعتراض یہ تھا کہ پیغمبر کھاتے پیتے کیوں ہیں اللہ سبحانہ و نے ان کو کہا کھاؤ پیو کھانے میں کوئی اعتراض نہیں کوئی مشکل نہیں لیکن ساتھ اچھے کام کرو اور یہ سب ہم سب کے لیے بھی ہے کہ انسان کو اپنی ضروریات اس دنیا میں پوری کرنی ہے اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم اپنی بیسک ہیومن نیڈز جو ہیں ان کو پورا نہ کریں اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے بتا رہے طریقے کے مطابق اگر کوئی شخص ان ضروریات کو پورا کرتا ہے ان کے لیے کوشش کرتا ہے حاصل کرنے کی وہ بھی اس کے لیے سراسر عبادت لکھی جاتی مثلا رسک کی تلاش مثلا شادی کرنا یہ سب اسلام میں عبادت کا درجہ رکھتے ہیں اگر صحیح طور پر کیا جائے کیونکہ ہمارے دین میں دین اور دنیا الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ دنیا کے سارے کام اگر جائز طریقے سے کیے جائیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا ذریعہ بنتے ہیں پھر فرمایا وہی امت کم امت واحدہ انارب فتخون اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں پس مجھ سے تم ڈرو یعنی تم ایک ہی گروہ کے لوگ ہو آدم کی اولاد ہو سب کو ایک ہی دین دیا گیا ہے لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو مختلف گروہوں میں بانٹ لیا ورنہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے سب کے لیے ایک ہی طریقہ پسند کیا مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے وہ سمجھتا وہی سب سے درست اچھا دو انہیں ڈوبے رہے اپنی غفلت میں ایک خاص وقت تک سب ان مانو مدم و لہم فلخ بلہ یش ارون کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہے یعنی کیا یہ سمجھتے کہ یہ سب کچھ دنیاوی ترقی ان کی کامیابی کا ذریعہ ہے نہیں اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں یعنی یہ رب کا خوف انسان کو خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف دوڑاتا ہے اور چین سے بیٹھنے نہیں دیتا کہ کوئی طریقہ ہو کہ میں اپنے رب کو خوش کر لوں اللہ کی خشیت نجات دینے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت ہے یعنی اللہ سے ڈرنا اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں نہیں جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خوف سے رونے والا انسان دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ دودھ تھن میں واپس نہ چلا جائے یعنی اس کا جہنم میں جانا محال ہے والذینہم بی آیات ربہم یؤمنون وہ جو اپنے رب کی آوات پر ایمان لاتے ہیں والذینہم بی ربہم لا یشرکون وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے والذین یؤتون ما آتوا و وجلت، وجلتن انہم لا ربہم راجعون یہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کامپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے یعنی کوئی بھی اچھا کام کر کے مطمئن نہیں ہوتے کسی چیز پر تکبر نہیں کرتے غرور نہیں کرتے مطمئن ہو کے بیٹھ نہیں جاتے کیونکہ کسی بھی کوشش کے بعد اگر انسان ریلیکس ہو کے بیٹھ جائے اور سوچے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا تو وہی سے اس کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کے لیے موت تک سے آگے بڑھتے رہنا ایک ایک قدم اوپر جاتے رہنا کہیں بھی رکا تو وہ وہاں رکے گا نہیں نیچے آئے گا اور اخلاق میں دین میں ایمان میں یہ کمی اور زوال جو ہے انسان کی آخرت کے لیے نقصان دے ہیں اس لیے یہ لوگ اللہ کی رضا کے کام کرنے کے بعد بھی فکر مند رہتے ہیں اور یہی چیز انسان کو چلائے رکھتی ہے حضرت آشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ایک شخص چوری زنا شراب نوشی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے آپ نے فرمایا صدیق کی بیٹی اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں زکات دیتے ہیں اور پھر اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی سب ڈیوٹیز پوری کرنے کے باوجود ان کے اندر ڈر ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے اتنی نعمتوں کا کیا حساب دیں گے کیا جواب دیں گے اللہ کا یہ سارے یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں اور وہ ان میں آگے بڑھنے والے ہیں سابق ہیں یعنی جن کے اندر یہ فکر ہوتی ہے وہی آگے بڑھ جاتے ہیں